حکیم اوز من شیت والے رجیم اسم اللہ, اللہ رحمان الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے 283 تک کور کریں گے۔ اور انشاءاللہ کل سورہ بقرہ کی تکمیل ہوگی۔ تو آئیے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلا رکوہ ہے 37واں۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انفاق کے حوالے سے اہم نکات عطا ہوئے، اہم آیات عطا ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو انفقوا مم طَیبات ما کسبتم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ ومیما اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے زمین پر آتی ہے فصل اور فصل پہ دینا ہوتا ہے عشر کیش اینڈ کیش اکویلنس ریسیویبل سٹاکس وغیرہ پر تم دیتے ہیں لیکن ایک کھیت سے ایک باغ سے فصل سال میں دو مرتبہ تو دو مرتبہ عشر دینا ہوگا اس کے احکام اپنی جگہ ہیں تفصیلی ہی. بھارت شہر میں کچھ لوگ لیتے ہیں جن کی زرعی زمینیں ہیں ان کو مسائل معلوم کر کے دینا چاہیے زکات میں بھی ہمارے بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے اور عشر کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اور یہ ملک بنیادی طور پر زرعی ملک ہے اور اس کی بہت بڑی آبادی زراعت سے منسلک ہے کتنا عشر نکل سکتا ہے اگر صحیح طور پر نکالا جائے اور کتنا اللہ کے سکم کی پاسداری میں اس قوم کا بھلا ہو سکتا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو زمین میں سے جو تم نکالتے ہم نے نکالا اس میں سے بھی خرچ کرو یہ عشر کی طرف اشارہ ولا تیم امو خبیت مین فکو تم بھی آخری اللہ تو اور اس میں سے کوئی ردی شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جب کہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے سوائے اس کے, کے تم چشم پوشی کر جاؤ چاروں نہ چار تمہیں لینا ہی پڑ جائے اچھا پیش کرو اللہ کی راہ میں بچا ہوا یہ اچھی بات نہیں ہے کیپ دا چینج ہے نا کہیں سیلف سروس نہ ہو کھانے پہ گئے بل آیا ہزار کا معاف کیجئے گا بل آیا نو سو اسی کا نوٹ رکھا ہزار کا کہہ دیا رکھ لو انگلش میں کہتے کیو دا چینج کیا دیا اس کو 20۔ نو سے ستر بنتے تو کیا دیتے اس کو تیس بچا ہوا اس کو دیا جس شڈ ناٹ بی دا ایٹیچیوڈ بت اللہ سکھان ہوتا اعلیٰ سارے دنیا جا کے خرچے کر لیے سیونگز بھی کر لی اب کچھ بچے گا تو ہاں اللہ کو دیں گے دا مومنٹ ہم ڈرا کریں اپنی سیلری کو یہ جو ٹیک اوے اپنے بزنس میں سے گھر لے کے جا رہے ہیں دا موومینٹ وا پہلا حق ہاں اللہ کا نکلنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق زکات کافی نہیں ہے سکا کے علاوہ بھی نکلنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے تو ایسی ردیش احمد دو اللہ کی راہ میں کہ خود لینا پسند نہ کرو اللہ کو دیتے ہو شرم آنی چاہیے ہاں ضائع نہ ہو کوئی پرانے کپڑے وغیرہ ہیں ضائع نہ ہو کسی کے استعمال میں آ جائے یہ ایک الگ بات ہے کھانا ضائع نہ ہو کسی کے استعمال میں یہ الگ بات ہے جو خرچ کر ہو شعوری طور پر وہ اچھا ہو وہ ردی نہ ہو تم خود لینا گوانا نہیں کرو گے اللہ کے چشم پوشی کرو چاروں نہ چار تمہیں قبول کرنا پڑے تو وہ تم قبول کرو ادر وائز تم قبول نہ کرو تو اچھا اللہ کے راہ میں پیش کرو سورا عمران کی آیت نمبر نائنٹی ٹو چوتھے پارے کے شروع میں لن البر تن تنفقو مما تحبون تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو اللہ اکبر اور جان ان اللہ غنی حمید اللہ غنی ہے بے نیاز ہے تمہارے انفاق کی اس کو کوئی حاجت نہیں اور حمید ہے تم خرج کرو تو اس کی بادشاہ میں اضافہ ہوگا اس کی شان میں اضافہ ہوگا نہیں وہ غنی ہے وہ حمید ہے اسے کوئی حاجت نہیں محتاج تم ہو خرچ کرو اخلاص کے ساتھ تمہارا بھلا ہوگا الشیطان کم الفقر و شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے فغلہ اور اللہ تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے دو دعوتیں شیطان کی اور رحمان کی دو ہی پارٹی ہیں دنیا میں شیطان کی اور رحمان کی دو ہی سسٹمز ہیں دنیا میں شیطان کا یا رحمان کا سوچو تم کس کی دعوت قبول کر رہے ہو شیطان کیا کہتا ہے او دیکھو بھائی تمہاری بیوی بھی ہے تمہارے بچے بھی ہیں مستقبل بھی ہے ڈالر کریڈ ویسی ویسے بڑھ گیا ذرا ہوش کے نہ لو ذرا بچا کر رکھو ایسا ہی ہے نا اور ولڈ کپ آ جائے گا تو ایل سی ڈی اور پتہ نہیں ایل ای ڈی نہیں کیا کیا ہوتا ہے سوا لاکھ کی بھی ہوگی تو جلدی سے پکڑو ختم نہ ہو جائے سوا لاکھ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ جلدی سے پکڑو جی اور اللہ کی راہ میں سوا ہزار دینے میں جان نکل جاتی ہے جس کی دعوت قبول کر رہے ہیں شیطان تمہیں فقر تندستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے حکم پر لگاتا ہے غلط کاموں میں شادی بیاہ کے موقع پہ معاف کیجئے گا شادی بیاہ کے موقع پہ جو کھلے کھاتے چل رہے لوگوں کے کیسے کیسے خرچے فضوریات پر اور گناہ کے کاموں پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی تو کرائسس بھی یاد آتے ہیں ڈالر کا بڑھتا ہوا ریٹ بھی یاد آتا ہے بجلی کے بل بھی بڑھوائیں گے آئی ایم ایف والے جی گیس کے بھی بڑھوائیں گے پیٹرول تو بڑھوا ہی دیا انہوں نے چیتان ڈرائے گا بھائی سارا ادھر ڈراتا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اللہ عید من و فضلہ اور اللہ تم سے اپنی بخش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ کا یورزاد اللہ کی قسم اللہ کی قسم بندہ اس کو اس کی راہ میں دیتا ہے نا وہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا ادھر بھی لوٹاتا اللہ اور حضور فرمات صلی اللہ علیہ وسلم صدق استعمال کبھی کم نہیں ہوتا کبھی کم نہیں ہوتا کبھی کم نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ میں یقینا عطا فرمائے شیطان کی دعوت ایک طرف رحمان کی دعوت دوسری طرف واللہ عسین علیم اور اللہ بہت وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے یو تر حکمت امین عشا جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا فرماتا ہے حکمت کیا ہے شعور اور باطن کی پختگی یہ بندہ جس کے نتیجے میں صحیح غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے یہاں حکمت کیا ہے اس دنیا کے ظاہر کے پردے کو چاک کر کے اصل زندگی آخرت کو بندہ مانے اور ادھر اللہ کے بینک میں بینک آف اللہ ان لمٹڈ میں ڈپازٹ کرنے کی کوشش کریں عیشا علیہ السلام کا قول ہے بڑا پیارا فرماتے تم دنیا میں جمع کرتے ہو یہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے دیمک کے چارٹ جانے کھا جانے کا بھی اندیشہ ہے وہاں آسمانوں میں انویسٹ کرو جہاں چوری کا اندیشہ ہے نہ دیمک کے چارٹ جانے کا کوئی اندیشہ ہے یہ حکمت اصل حکمت کیا ہے بندہ صحیح اور غلط اور واقعات کیا پائیدار ہے آخرت اور کیا فانی ہے دنیا یہ حقیقت جس کو سمجھ آ جائے اس انفاق کے ذیل میں فرمایا جا رہا ہے یوتل حکمتم یا شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے وم یو ات الحکمت فقت او تی یا اور جسے جس حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی وما یقر اللہ عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا ومافات او اور تم جو خرچ کرو گے کوئی بھی خرچ کوئی صدقہ خیرات راہ خدا میں دینا جو بھی تم خرچ کرو گے او نظر تم ان نظرین یا کوئی نظر تم مانو گے علم بے شک اللہ اسے جانتا ہے یہ نظر سے ایک ہوتی ہے نظر لگ جانے والی اللہ حفاظت فرمائے اس سے بچنے کے لیے سورت الفلق اور صورت الناس کی تلاوت کرنی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی ہے جو حضور نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر فرض نماز کے بعد سورت الفلق بھی ہے سورت الناس بھی ہے جادو ٹونا بیماری شیاتین جنات کے حملے اور اندیشے خوف وغیرہ ان سب سے بچنے کے لیے سورت الفلق صورت الناس مگر وہ ہے نظر واس سے۔ یہ ہے نظر نظر مانی جاتی ہے نا اس کے تفسیری احکامات ہیں جائز کام کے لیے آدمی کہتے ہیں میرا کام ہو جائے تو اللہ میں اتنی نفل پڑھوں گا میں اتنے روزے رکھوں گا جائز ہے بہت اچھا نہیں ہے مطلب کیا اللہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو میرا کام کروا دے گا تو میں سجدے کروں گا تو میرا کام کروا دے گا تو میں روزے رکھوں گا جائز ہے بہت اچھا نہیں ہے اب سنی حدیث حضور علیہ فرمایا, نظر ماننا. نظر یہ نظر ماننا اللہ کے فیصلے کو بدلے گا نہیں یہ نظر ماننا اللہ کے فیصلے کو بدلے گا نہیں لیکن اللہ ایک کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے اور کسی کا بھلا ہو جاتا ہے یہ تشریح لفظ آخری سمجھ آ گئی کیا حدیث میں ہے نظر ماننا اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا دیتا ہی نہیں ہے تو چلو اسی میں لگ جائے بھائی تم اب مال نکلے گا تو کسی کا بھلا بھی ہوگا اللہ چلا رہا ہے دنیا کے نظام کو اللہ اکبر کبیرہ لیکن بتایا جائز ہے لیکن بتایا گیا تم جو خرچ کرو گے جو تم نظر مانو گے فعم اللہ شکل اسے جانتا ہے غالمین من انصار اور غالمین کا کوئی مددگار نہیں صدقات فن ماہی اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی ٹھیک ہے و ان تخوہ اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقرا تک پہنچاؤ فہو خیرالقوم تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ہاں زکات تو ہے فرض جیسے فرض نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے نفل پسندیدہ ہے کہ آدمی تنہائی میں جب جب اپنے گھر میں ہے یعنی محلے میں ہے جاب کرنی تو گھر میں ادا کرے پسندیدہ ہے زکات فرض ہے وہ تو اوپنلی بھی دی جا سکتی عام جو صدقات ڈونیشنس چیریٹی نان زکات وغیرہ ہم جو کہتے رہتے ہیں یہ سب کیا ہے پسندیدہ تنہائی کے اندر پوشیدہ طور پر ہاں کبھی کوئی اعلان لگا ہمارے کو بھائیوں کی مشکل آ گئی کبھی غزہ کا معاملہ آ گیا کبھی اس ملک کے اندر معاملہ آ گیا کبھی برما کا معاملہ آ گیا. اس وقت ایک آدمی اس لیے مجمعے میں دیتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اس کو دیکھ کر لوگوں کو ترغیب ملے گی کی. نیت کیا ہے اور لوگ بھی اس میں پیش کرے تو یہ ایک الگ بات ہے عام حالات میں پوشیدہ طور پر دینا کتنا پوشیدہ اللہ اخبار سات قسم کے افراد اللہ کے سائےب ہوں گے یاد آئی حدیث بخاری شریف میں سات کیٹیگریز سیون کیٹیگریز کے کے افراد اللہ جانتا ہوں جن کی فیملی کو نہیں پتا پوری ہو رہی لیکن خرچ کر رہے ہیں اللہ کی ایسی اللہ کی بندیاں ہیں جو ان کو گھر کے خرشے کے لیے جس کو پاکٹ منی تھوڑی دیر کے لیے کہہ جو ملتا ہے اس میں سے اللہ کے رام خرچ کرتے اللہ اکبر ایسے بچے ہیں اللہ اکبر جو ان کو پاکٹ منی مل رہی ہوتی ایڈی ایڈی مل رہی ہوتی ہے اس میں سے وہ کچھ بچوں کو جا کر دے رہے ہوتے اللہ اکبر اللہ ایسے ہی ایسے ہی گھرانے ہمیں بھی عطا فرمائے تو عام حالات میں یہ نفل صدقات جو ہیں یہ پوشیدہ طور پر دیے جائیں اور مستحقین تا خود بھی پہنچائے آدمی کا بھی یہ پسندیدہ گناہ معاف کر دے گا, کر دے گا تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے ان کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں اللہ من لیکن اللہ جسے سے چاہتا ہدایت دیتا ہے صحابہ اکرام تھے مدینہ شریف میں رضی اللہ عنہ و ماضی کے کچھ کفار ابھی تب وہ کفر پر ہی ہیں ان سے کچھ رشداریاں بھی ہوں گی اب سوال آئے کہ ان کی مدد کریں گے نہ کریں کا کوہدش کی بات نہیں ہدایت دینا کس کے اخیار میں اللہ کے کسی کی مدد کرنا اس کے لئے تمہارے پاس اگر وسائلیں تو اس کی مدد کی جائیں ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکاة مسلمان کی کو ہی دی جائے گی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی عمرہ سے لی جائے اور مسلمانوں کے غربا میں اس کو تقسیم کیا جائے نان زکوٰۃ جو بھی فنڈز ہوں ان سے غیر مسلموں کی مدد کی جا سکتی ہے اللَّهِ لیکن اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے وما تن فکو من خیرن فلی انکم اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی بھلے کے لیے وما تن فکو اور تم خرچ کرو مگر صرف اور تم خرج نہ کرو مگر صرف اللہ سبحان و کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو کے اللہ راضی ہو جائے جیسے ایمان والے جنت والے ان کا بڑا پیارا قول نقل ہوا سورہ دہر میں 29 سے بارے میں انما نطعیمکم لوجهه لنا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں بھائی تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں اللہ مجھے اور اپ کو ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے وما تنفقو من تم جو کچھ مال میں سے خرچ کرو گے یوفا الیکم تمہیں پورا پورا عطا کیا جائے گا و انتم لا تظلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا اگلا بیان ہے کہ اس انفاق کے سب سے بڑے مستحق کون لوگ ہیں فرمایا دستو کے لیے ہے یہ انفاق جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں رکے ہوئے سے مرات لگے ہوئے ہیں کھپے ہوئے ہیں انہوں اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی اللہ کے دین کی دعوت کی محنت کے لیے لاست وہ زمین میں کوئی نہیں رکھتے چلنے پھرنے مراد معاش کی محنت کے فل ٹائم اپنے آپ کو ادھر ڈی کر دیا یحسبہم الجاہل سباہلیا امین التعفف انہیں ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھ بیٹھتا ہے تعارف تعارف ہوں تعارف ہوں تم تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے کبھی شاید بھوک کے اثرات ان کے چہروں پر آ جائیں کبھی ظاہر کا حلیہ شاید ان کی تنگ دستی یا قسم پرسی کا اظہار تمہارے سامنے کر جائے یہ بھی تمہیں اندازہ ہو جائے گا لیکن نا واقف آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھائے گا کہ بڑا ویل ہے جی کو مسئلہ ہی نہیں لا النا الناس الحافہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے وہ پروفیشنل نہیں ہیں کون ہیں یہ لوگ اللہ کے کلمے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے یہ مدارس میں بھی ہوں گے یہ دینی اجتماعیتوں میں بھی ہوں گے یہ دینی اداروں میں بھی ہوں گے کہ جنہوں نے شعوری طور پر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے اب امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کا کام جو بائی لارج ہے ایسے کچھ افراد فل ٹائم اپنے آپ کو کھپا کر وہ کر رہے ہیں تو امت ان کی سپورٹ کرے آئیڈیل ترین تو نظام خلافت وہ کرے گا وہ نہیں تو امت آج مسجدیں بھی تعمیر کر رہی ہے امت آج مسجد کی کے بل بھی ادا کر رہی ہے تو یہ کام بھی امت کو کرنا پڑے گا لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا ہے دین کی خدمت کے لیے پروفیشنل نہیں یہ جو بات آئی نا اللہ اکبر وہ لوگوں سے لپٹ, لپٹ کا سوال نہیں کرتے پروفیشن نہ بنائے اس کو دین پیشن ہونا چاہیے پروفیشن نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر دین پیشن ہونا چاہیے پروفیشن نہیں ہونا چاہیے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سریل نسلائی کی روایت ہے جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ملیں گے کسی ایک جماعت کی یا ادارے کی بات نہیں کر رہا جب یہ جماعتیں کھڑی ہیں تبھی ہی یہ ودارس کھڑے ہیں تبھی ہی دین کا کام جس درجے میں اللہ نے توفیق دی وہ ہو رہا ہے وہ اخلاص والے لوگوں کی وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ انفاق انفاقی سبیل اللہ کے سب سے بڑے مستحق ہیں ہاں استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی زبردست بات ہے کہ اب جن لوگوں کی یہ سپورٹ ہو رہی ہے ان کا فرض کیا ہے وہ منیمم پر حت المکان اپنے آپ کو رکھیں یہ کہ لوگوں کا انفاق عرت اس پہ فلارش کریں اور جناب وہ لوگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی سائڈ پہ جا رہا ہے یہ ان کے لیے درست نہیں ہوگا امت سپورٹ کرے اور یہ رول ماڈل بنے کہ اپنے آپ کو منیمم پر لا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے یہ لوگ ہیں جو دین کے محنت میں لگے ہوئے ہیں فکو من خیرم اور تم جو مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اگلا رکو ہے رکن امت اور یہاں پہ انفاق کا ذکر بھی آئے گا اور سود کی ممانیات کا بیان بھی فرمایا لدینکون بل نہیتن جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں پوشیدہ اور ظاہری طور پر فلحم اجرحم عند ربهم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے ولاحف و وَلَا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ تو مال کا بہترین استعمال اللہ نے مال کسی کو دیا اور کچھ سیونگس ہے تو بہترین کیا ہے ہمیشہ کا ریٹرن جہاں ملے گا وہاں جمع کرا دیں اور کسی کے پاس مال سیونگس میں رکھا ہوا ہو بدترین استعمال کیا ہے سود خوری کا معاملہ کرنا سود پہ قرض دینا اب اس سود کی ممانعیات کا تذکرہ آیا چاہتا ہے فرمایا البا جو لوگ سوت کھاتے ہیں لا یقو مون اللہ کما یقو ملبت حس منل مس وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑا ہونا کہ جس کو شیطان نے چھو کراختا کر دیا ہو سمجھ اس کو نہیں آتی شیطان نے پاگل کر دیا ہو یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کے جو سوت کا معاملہ کرتے سود کھاتے ہیں دنیا میں بھی ان کی حرکت ایسی ہوتی ہے اور قیامت میں بھی ایسے کھڑے ہوں گے کہ شیطان ہی کے پیروکار شیطان نے چھو کر جن کو پاگل بنا دیا ہو باغلہ بنا دیا ہونے کی تجارت بھی تو سود کی طرح ہے یہ ہے بے وقوفی کی انتہا اللہ کا تبصرہ فرمایا واحل رحبا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے یہ کہتے ہیں بھائی لاکھ روپے کہیں لگائے ایک شے بیچی دس ہزار کا پروفٹ ملا ایک لاکھ دس مل گئے تو اگر لاکھ روپے کسی کو دیے اور ایک لاکھ دس واپس لیے تو کیا مسئلہ ہے یہ ہے ان کی بے وفوق بے وقوفی کی انتہا ایک عام آدمی سے بھی پوچھے نا تھوڑا سا نوجوان بھی ہوگا بیٹا کاروبار کیا ہوتا ہے سر اس میں لگانا پڑتا ہے رسک بھی ہوتا ہے نا سارا کچھ ہوتا ہے نا اس کے بعد آدمی دو پیسے بناتا ہے اور جس سے سود پہ قرضہ دیا وہ آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے اس کا پکا اگلے کی جان جاتی ہے تو جائے بہرحال اللہ کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں اللہ نے حلال تجارت کو اور حرام کیا ہے ربا کو فمن جا تم ہی پر اس کو نصیحت پہنچی اس کی رب کی طرف سے فنتہا پس وہ باز آ گیا فل ہوں اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا امرح اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پچھلا تو معاملہ ختم لیکن آئندہ کے لئے محتاط بھی رہو اور پچھلے کے بارے میں بھی ڈرو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے وہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے سپرد ہے ومنعاد اور جو پھر یہ رویش اختیار کرے پھر سودی معاملات کی طرف لوٹے فؤلاء اصحاب النار تو یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیھا خالدون واسم ہمیشہ رہیں گے اللهم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما يمحق الله الربا ويربس الصدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ اکبر ہماری عقل رہے گی نیچے اللہ کا حکم رہے گا اوپر سو روپے تھے اور لاکھ لاکھ لے لیں لاک روپے تھے کسی کو سود پر دیے ٹین پرسینٹ پر واپس کتنا آئے گا ایک لاکھ دس اکل کیا کہتی ہے بڑھ گیا اللہ کیا کہتا ہے ختم ہو گیا کم ہو گیا لاکھ روپے تھے ڈھائی دے دی اگر کتنا رہ گیا نائنٹی سیون کیا کہتی ہے کم ہو گیا اللہ کیا فرماتا ہے کی معنی؟ بات اللہ کے تفصیلی ہیں. ان تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں اور جس جگہ قرآن تو ہماری عقل کو ابھی نیچے ہی رکھنا چاہیے لاجیکل دلائل ہے یہاں پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اللہ کہتے right. ختم ہو گئی اب بحث یہ کہ ربا ہوتا کیا ہے اردو میں سود ہوتا ہے انگلش پہ انٹرسٹ ہوتا ہے مورگج کہیں یوجری کہ جو بجو بھی ہے وہ وہی ہے جو ہو رہا ہے ناموں کے بدلنے سے بات بدلے گی نہیں بھائی اور پاکستان میں ایک کہانی کب کی ختم ہو چکی یہ تو بس پرولونگ کرنے والی باتیں ہیں بڑے لمبے لمبے ڈیسیزنس نائنٹی ون میں آئے ٹو تھاؤزینڈ ون میں آئے اور جا جا کے ججز کو بدلا گیا اور ججز کے حالات کو بدلا گیا اور وہ پرولونگ کیا جا رہا معاملات کو ہم بھی تنظیم اسلامی کے فارم سے اس کو فائٹ کرتے رہے جماعت اسلامی کی بھی بکلا فائٹ کرتے رہے چالیس سال سے محنت چلتی چلی آ رہی ہے مگر وہی پرانا رٹا لگا ہوئے چودہ سوالات کے جوابات دو چودہ سوالات کے جوابات چالیس سال سے دیے چلے جا رہے ہیں ختم کرنے کو تیار نہیں بہرال وہی بحث ہے ساری اللہ سے جنگ پہ تلے ہوئے آ رہی کیا ہے ریبا حدیث کی تعریف بھی ہے آگے اشارہ بھی آ جائے گا کل رمن فاطن فہور ریبا ہر قرض قرض قرض کی کوئی شکل جس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ربا ہے وہ سود ہے ایک ہے کیش اینڈ کیش وہ قرآن میں ڈبیٹ ہے اور ایک ہے ای دھاتوں پر میٹلز uh, وغیرہ پر سونا چاندی پر وہ بحث حدیث کے اندر آتی ہے یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے لیکن سادہ سی تعریف کیا ہے قرض کے معاملات میں کوئی کسی قسم کا اضافہ قرض پر وہ ربا ہے اللہ اکبر اللہ کہتا ہے کہ اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے واللہ لا يحب كفارن اور اللہ کسی نا شکریہ گنہ گار کو پسند نہیں کرتا پڑ جائیے جب جب ممانعت کا ذکر آئے گا بار بار قرآن خرج کی بات کرتا ہے خرج کی بات کرتا ہے الفاق کی بات کرتا ہے ادھر بھی دیکھ لیجیے ان نلین آمن وات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے وہکا اور جنہوں نے خائم کی الزکاة ادا کی پھر خلچ کی بات آگئی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب سنیت دعائیتیں ربا کے بارے میں یہ آخری آخری حکم ہے ربا سود اس کی ممانیات کے بارے میں احکامات گریجولی آئے تھے سورہ نسا میں کچھ پڑھیں گے عالمران میں اشارہ آئے گا معاہدہ میں کچھ ذکر آئے گا یہ آخری آخری حکم ہے ربا کے بارے میں سود کے بارے میں جو آیا نو ہجری میں یا ایوہ الدینہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو ڈرو اللہ سے ودرو ما بقی من الربا اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو ان کن تمین اگر تم ایمان والے ہو آئے شروع ہو رہی ہے یا ایو من ایمان وال ختم ہو رہی ہے انکن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو آیت کے شروع میں ایمان آیت کے آخر میں ایمان بیچ میں کیا اللہ سے ڈرو اللہ کا ڈر اور کیا سود کو چھوڑ دو حاصل کیا ہے ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ایمان اگر آپ ہوگا تو سود کے معاملات میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا اور اگر سود کے معاملات میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر اپنا جائزہ لے کے ایمان ہے بھی کہ نہیں دل کے اندر اب اگلے الفاظ سنیے فعل فلو اصل تم یہ نہیں کرتے فنبر اللہ و رسولی تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر یہ شدید ترین الفاظ ہے قرآن میں بدعملی کسی بدعملی کے بارے میں اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ ہمیں محفوظ رکھے آپ کو سنتے ہیں نا میڈیا پر آسٹریلیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ملشیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کا سسٹم تو بڑا اچھا ہے جی بڑی فیسلٹیز ہے سسٹم کے اندر بیڑا غرق ہو چکا ہے بڑے بڑے بینکوں کے ڈوبنے والے اور ڈوبانے والوں نے کہہ دیا ان کے سی ایز اینڈ سی او اوز نے ناؤ وی ریئلائز دی وائی اسلام ہیز پروہیب انٹرسٹ بلکہ ناؤ وی ریئلائز وائی क्रिस کے اندر اور کرسچینٹی کی تعلیمات میں بھی ممانت ہے ہمارے دن میں بھی ممانت ہے سمجھ آ رہی ہے دنیا کے لوگوں کو مگر ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سود لینا منع ہے دینا منع نہیں اللہ है بر ایسی بے وقوفی کی بات ہے ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکاؤنٹس کے آڈیٹ کے فیلڈ سے پروفیشن سے بھائی یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کب ہوگی آپ مجھے دیں گے تو میں لوں گا نا تو عجیب لینا منع ہے دینا منع نہیں اللہ اکبر حدیث کہاں لے کے جائیں گے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت لاہنت کی رسول اللہ علیہ السلام نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر اور حضور نے فرمایا چاروں برابر ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت کہاں لے کے جائیں گے حدیث اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے خدا نہ خاص طب کوئی بھائی کو بہن کہیں خدا نا خاصا پھنسا ہے ہم دعا کریں گے اللہ جان چھوڑائے ان اور الحمدللہ میں آڈٹ پروفیشن میں رہا بہت سارے بینکس اور ان کی سبسڈیز کے اندر ہم نے آڈٹ کیے لوگ ملے بھائی بس اللہ جان چھوڑا دیا الحمدللہ احساس ہے لیکن جو قرآن کی محفلوں میں آ جائے ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے جو سمجھ رہے ہیں ان مقامات کو ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے اپنی پہلی فرصت بھی کہیں پہلی پہلی بات یہ ہو کہ ہم نے ان باتوں سے جان چھوڑانی ہے اللہ ان کو جو پھنسے میں خدا نا خاصہ ان کی جان چھوڑائے اور سود کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے فع المتا فالوپس اگر تم باز نہیں آتے فر نبی من و رسولی تو اللہ اس کے رسول علی اسدام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ وہ ان اور اگر تم باز آ جاؤ فلا قبر تو تمہاری تمہارا اصل مال ہوگا پرنسپل اماؤنٹ آئے کے اس حصے سے پتا چلتا ہے کہ ربا کیا ہے جو تم نے کسی کو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ دیا وہ تم واپس لے سکتے ہو تو اس توجنل پر جو اضافہ ہے وہ کیا ہے وہ ریبا ہے باقی مشہور سوال ہے وہ جی اگر ڈیویلوشن کا مسئلہ بھی تو آتا ہے نا کرنسی کی ورتھ بھی تو کم ہو جاتی اس لیے ہم زیادہ لیتے ہیں اچھا کرنسی کی ورتھ بڑھ جائے گی تو تم لاکھ کے اسی ہزار لوگے واپس نہیں نہیں, نہیں وہ تو لے لیں گے اس کا مطلب ہے گڑبڑ کچھ اور ہے جن کوئی بات سمجھ آ ان کا بھلا برنا بعد میں سمجھ آ جائے گی وہ جی کرنسی کی ویلیو کر جاتی ہے اس ٹائم لاکھ کے ایک لاکھ دس لیتے ہیں تو اگر کرنسی کی ویلیو کبھی بڑھ گئی تو لاکھ کے نبے لوگ چپ ہو جاتے ہیں پھر گھر بر کچھ اور ہے اور کوئی جا کے مارشل سے پوچھے اکان جو تھا وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا یہ ساری ڈیویلویشن کے مسائل کی بھی جڑ و بنیاد یہ انٹرسٹ ہے اس کو ختم کرو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے سمپل سی بات لیکن بہرحال یہ مسائل تو اپنی جگہ عرض یہ کر رہا تھا فَلَكُمْ رُؤُسُ باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اپنا اصل مال ہے یہ جو پرنسپل دیا یہ تم واپس لے سکتے ہو لا تظلمون و لا تظلمون نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے تمہارا پرنسپل بھی اوریجنل بھی نہ ملے یہ تمہارے ساتھ زیادتی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور تم پرنسپل سے اوپر کسی سے لو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کچھ کمانے کا شوق ہے تو پھر بزنس کرو بھائی کیا بزنس کرو بہت سادہ سے جملے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے بہت بڑے بینکر بہت بڑے اکانسٹ ہیں دین کا بھی درد رکھتے ہیں ان کا بڑا, بڑا پیارا کوٹ ہے بیس سال پرانا ہمیں لینڈنگ بیسڈ موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیس موڈ کی طرف جانا پڑے گا سمپل سی بات لینڈنگ کیا ہے قرض ایکویٹی کیا ہے پروفٹ اینڈ لاس میں شیئرنگ بزنس ارے بزنس میں تو بڑا مسئلہ ہوگا تو ساری مارکیٹیں کس پہ چل رہی رسک پہ تو چل رہی لوس پہ تو معاملہ है तो ہے تو भी आना بھی آنا چاہیے سمپل سی بات ہے یہ اس کا اصل سولوشن ہے ابھی مڈ ٹرم کچھ لوگوں نے دوز آر نوٹ آئیڈیل وہ وے آؤٹ ہیں وہ آئیڈیل نہیں آئیڈیل اصل جانا پڑے گا وٹی بیسڈ پر ہی جس کی سب سے بہترین شکل وہ پارٹنرشپ کہہ لیجیے مداربا کہ جگہ پر ہے آگے فرمایا کہ وہ انقان فنادرۃ اللہ عصر اور اگر وہ تنگ دست ہو جس کو کہ قرض دیا گیا تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو وہ ان تصدق اور اگر تم بخش دو پر ان معاملات میں جب کبھی آتا ہے وہ ان تصدق اگر تم قرض کو بخش ہی دو خید تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان تم تعلمون اگر تم سمجھو اگلی آیت ایک رائے کے مطابق عبداللہ بن عباس فرمات رضی اللہ عنہ ایک رائے کے مطابق نزول کی ترتیب میں آخری آیت ہے نزول کی ترتیب میں آخر آیت اور آخرت کا بیان اس میں دیکھیے إِلَ اور اس ڈرو جب تم اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے کل کا سبت پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ ہے ایک رائے کے مطابق نزول کی ترتیب کے اعتبار سے آخری آیت جس میں آخرت ہی کا بیان عمل پر سب سے زیادہ اثر آخرت کے عقیدے کا ہوتا ہے زنا کسی نے چھوڑنا ہے سود کسی نے چھوڑنا ہے حرام مال کسی نے چھوڑنا ہے آخرت کا احساس ہوگا تو چھوٹے گا بھائی ورنہ بہت سارے دلائل غلط قسم کی باتیں پھیلانے والے فرام بھی کر دیں گے اور معاف کیجئے گا ذرا تلخ بات ہے شیطان کے پاس بھی دلائل کی کمی بظاہر نہیں ہے اللہ محفوظ رکھے اور آخرت یقین عطا فرمائے تاکہ ہم سب اپنی مزید اصلاح کرنے کے قابل ہو سکیں اگلا رکو اگلی جو آیت ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر یہ پانچویں وہ طویل آیت پانچ آیات آنی تھی پانچویں آ اور یہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت ہے سب سے طویل آیت بہت طویل ہے ایک آیت میں کتنے مباحث آ رہے ہیں وہ سب قرض کے بارے میں کیوں معاشرہ ہوگا تو اس میں کبھی حاجات پیش آ سکتی ہیں انڈیویژل لیول پر بزنس کے لیے بھی اینڈ سو so تو قرض کی حاجت تو آئے گی تو قرض کے معاملات کو لکھا جائے اس پر گواہ بنا لیے جائیں یہ تفصیلات اگلی آیت میں آ رہی اس سے یہ پتا چلا ہمارا دین کتنا جامع اور وسیع ہے کہ وہ عبادات کی بھی رہنمائی دیتا ہے معاملات کی بھی رہنمائی دیتا ہے اور معاملات ڈیلنگس اتنی اہم ہیں کہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت معاملات سے متعلق ہے وہ بھی قرض کے بارے میں اور ہمارا حال قرض کے بارے میں کیا ہے وہ بات آ چکی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے بھاگ جاتے لے کر اللہ کے پکڑے جائیں گے قرض کتنا اہم معاملہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گنا معاف ہو جاتے قرض معاف نہیں ہوتا حضور نے فرمایا علی السلام ترمیسی کی روایت ایک بندہ سنیے گا قتل ہو شہید پھر زندہ ہو پھر قتل ہو شہید پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو یہ بھی زندہ پہ داخل ہی ہوگا جب تک قرض کا معاملہ سیٹل نہ ہو جائے حضور مخروص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ساور سے کہہ رہے تم پڑھاؤ گے میں نہیں پڑھاتا حضور کی شفا سے معروم ہے یہ اتنا سینسٹو ایشو ہے اب سنیے شاید کو جو قرض کے تعلق سے ہے یا یادین اے ایمان والو والوں جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو دین کہتے ہیں قرض کو عیسائت کا عنوان آئے تو دئی قرض والی آئے جس میں قرض کا بیان ہے تو اس کی مدت متعین ہو اور لکھا جائے بلیک تو بینکات ملا اور چاہیے کہ لکھے لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ <تصح> وَلَا كَاتِبٌ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ اور کاتب یعنی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو اللہ نے سکھایا چاہیے کہ لکھ دے کبھی یہ بہت سادہ ہوگا دو افراد کے درمیان کبھی یہ دو کمپنیز کے درمیان ہوگا کبھی یہ دو ملکوں کے درمیان ہوگا اور کبھی یہ بہت بڑے ایسے پروجیکٹ پر بھی ہو سکتا ہے جو جس میں کئی ملک انوالو ہوں تو سوچئے کس سطح کی لکھت پڑت ہوگی کس سطح کی گارنٹی لکھت پڑت گواہیاں لینگویجز کا معاملہ اور ایکسپرٹیز کا معاملہ انٹرنیشنلی فرمس کو انوالو کرنا کہاں تک بات جا سکتی ہے ذہن میں رکھیے گا ولا یا ابا کاما اللہ اللہ فلیب اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا اللہ نے چاہیے کہ لکھ دے ووم لذی علی الحق اور جس پر حق ہے یعنی قرض وہ لکھاتا جائے کہ میں اتنا قرض لے رہا ہوں مدت متعین ہوں کب واپس کرے گا کتنا ہے سب متعین کر کے لکھا جائے ولی تقلّہ رب ہُولہ اور اپنے رس سے اللہ سے ڈرے اور چاہیے کہ اس میں سے کچھ کمی نہ کریں فعین خان البی علی حق صفی ہن او وعیفن پھر اگر وہ کہ جس پر حق یعنی قرض ہے وہ بے عقل یعنی نا سمجھ ہے یا کمزور ہے اولا یس یا وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا کچھ کمزوریوں کا معاملہ ہو سکتا ہے ہوا اگر وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا فل یوم للی یو تو اس کا سرپرس انصاف سے لکھوا دے کوئی اس کا بڑا ہوگا وہ لکھوا دے اور اگر لینگویجز کا معاملہ ہے ٹیکنیکلٹیز کا معاملہ ہے تو پھر کوئی کسی کی سروسز کو ہائر کیا جائے گا کانٹریکٹ کو تیار کرنے کے اور دو عورتیں ان کو گواہ بناؤ جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو جن کو تو کرو سے مراد فیور والی بات نہیں جن پر اعتماد ہو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر گیرا ہر ایرا گہرا گواہی دینے کے قابل نہیں ہے بھائی صاحب اعتماد صاحب کردار آدمی گواہی دے سکتا ہے یہ تو چلتا ہے ہمارے سب چل ہی ہے گواہیاں بک بھی, بھی رہی ہیں ورنہ یہ کہ صاحب کردار صاحب اعتماد لوگ گواہ بنے جنہیں تم پسند کرو تو دو مردوں کو گواہ بناؤ اگر دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے آگے اس تعلق سے فرمایا امتولہ عہدہ کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو رقدہ تو ان میں سے دوسری یاد دلا دے اب اس جملے کو لے کر پھر وہی لبرلس کی طرف سے اور سیکولر مائنڈڈ کے طرف سے بمپارٹمنٹ شروع ہو جاتی عورتوں کو ڈیگریٹ کر دیا ایسا کر دیا ویسا کر دیا ایک مفسر نے بڑا ایک پیارا جملہ لکھا بھائی اگر ہم کہیں کہ کوا اڑ سکتا ہے اور انسان قوے کی طرح نہیں اڑ سکتا یہ کوئی کمپیرزن ہے یہ کوئی انسان کی تزلیل کرنے والی بات ہے نہیں کوا کو انسان انسان اسی طرح مرد مرد ہے عورت عورت ہے اسلامی مزاج کے اعتبار سے عورتوں پر معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی وہ زیادہ یوز ٹو نہیں ہوگی ان ٹرانزیکشن سے پھر عورت اسلام نے پردے کا بھی حکم دیا اکیلی عورت کو جتنا محسوس ہوگی کسی مرد کو فیس کرنا, کرنا تو دوسری کے ساتھ جائے گی تو تھوڑا سہارا ہو جائے گا ایسے بہت سارے پہلوؤں کو ذہن میں رکھے اور یہ خاص بزنس ٹرانزیکشن کے معاملے میں ہے فقہاں کی مختلف آرڑ ہیں بعض نے یہ فرمایا چاند دیکھنے کا معاملہ ہے مرد کی بھی قبول ہوگی اور بھی قبول ہوگی برابر ہے بعض فکا نے یہ فرمایا کہ یہ جو بچے کی ولادت کا معاملہ ہے اس کی گواہی کہ ہاں جی خفنا خاتون کے بطن ہی سے بچہ پیدا ہوا یہاں بعض فقا کہتے صرف عورت کی گواہی چلے گی یہ معاملہ زیادہ عورتوں سے متعلق ہے تو کیا اس موقع پر یہ مرد ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ڈیگریڈ کر دیا بھائی ڈیگریڈ نہیں کر دیا وہ ان سے متعلق معاملات ہیں یہ عام طور پر مردوں سے متعلق معاملات ہیں ڈیگریڈ تھوڑی کیا کبھی ضرورت پیش آ جائے تو عورتوں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے یہ اجازت دی جا رہی ہے نہ کہ ڈیگریڈ کرنے والا معاملہ ہے ایسے بہت سارے جوابات تفاصر آپ پڑھیں تو مل جائیں گے بس کیا ہے کہ آج کل میڈیا کو زیادہ ان ہو گیا نیگیٹوٹی کے اعتبار سے تو نیگیٹو چیزوں کا تاثر ہم لوگ زیادہ جلد ہی لے لیتے ہیں اور معاف معافجی شاید ہمارا خیال ہی ہوتا ہے کہ چودہ صدیوں میں یہ سوالات کبھی آئے نہیں ہوں گے چودہ صدیوں سے علماء نے کبھی جواب نہیں دیا ہوگا چودہ صدیوں تک امت سوتی رہی ہوگی امت کے پاس کوئی جواب جوابات بھرے ہوئے ہیں ہوئے تفاسیر میں اربک میں انگلش میں فارسی میں اردو میں ہر زبان میں بھرے ہوئے موجود ہیں بس مجھے اور آپ کو نکالنا پڑے گا اگر بغیر قسم کے لوگ اس طرح کی اوٹ پٹا قسم کی باتیں کھڑی کر کے ہم مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں تو مسلمان جو ایمان والے ہیں ان کا فرض بنتا ہے وہ کھڑے ہو کر جواب دیں اتنی میں چاہ کوشش کہ یہ ہو جائے اور ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو تو بانج نہیں ہے امت ہمارے اسلاف نے معاف کیجیے گا ٹائم پاس نہیں کیا ہے صحیح دین ہم تک پہنچا ہے مگر ہمیں ہم ایک اعتماد ہونا چاہیے اور جواب ہمیں دینا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو بس کچھ کچھ اشارے میں کر رہا ہوں باقی تفاصر کا مطالعہ کرے ہم سیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں قبول فرمائے اپنے دین کی خدمت کے لیے اور یہ کرنے والا کام ہے بات کہاں سے کہاں آ گئی لیکن آنی چاہیے دوبارہ واپس آئیے تو دو مردوں کو گواہ بنا لو اگر دو مرد نہیں تو ایک مرد دو عورتوں کو بنا لو تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے اذا ما اور انکار جب انہیں جائے اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ایک بعین مدت تک کے لیے لکھنے پہ زور دیا گیا اور گواہ بنانے کی بھی بات آ گئی یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے اللہ سعالی کے نزدیک اور گواہی دینے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط بات ہے کبھی جھگڑا ہو گیا کبھی نزا پیدا ہو گیا ایک شخص کا انتقال ہو گیا اب اگلا پورا بول اس کی اولاد سے بھائی تمہارے ابا کے ذمہ قرضہ دو کہاں سے دیں گے کچھ دستاویز ہے ثبوت ہے تو اس طرح کے تنازعات سے بچنا آسان ہو جائے گا اگر یہ لکھت پڑت ہو چکی ہو گواہ بنائے گئے ہو وہ ادنا اللہ ترتابو اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگی تو شبہ بھی نہیں رہے گا ہاتھوں ہاتھ کیش کی بات ہو رہی ہے تو دی رو نہ آپس میں لیتے رہتے ہو پڑوسی یعنی ایک دکان والے نے دوسری دکان والے سے کچھ آئٹمس دی فورن پیمنٹ ہو گئی ہم پرچیز کرنے کا فورن پیمنٹ ہو گئی اس میں کوئی گواہ بنانا اس میں کوئی لکھت پڑت کی کوئی حاجت نہیں یہ الگ بحث سے جناح اللہ تک تو اگر یہ کیش ٹرانزیکشن ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اگر وہ نہ لکھو وہ اشید و اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر دیا کرو ایک رائے بعض اہم سودے ہوتے ہیں ہوتے تو کیش بیسس پر ہیں مگر ٹھیک ٹھاک اس میں معاملات انوالو ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی گواہ بنا لیا جائے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے ولابوں ولا شہید اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ یہ ایک ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ ہے نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے نہ گواہ کا نقصان کیا جائے دونوں درج میں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لکھنے والے نقصان نہ کرے صحیح صحیح لکھے لکھنے والے کا نقصان نہ کیا جائے بھائی اس کی تم سروس لے رہے ہو تو کچھ اجرت تو دو کہیں لے کر گئے ہو تو کم سے کم ٹیکسی کروائی ہے اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا ورنہ وہ خامہ کا مارکیٹنگ ہو جائے گی تو اس کی پیمنٹ تو کرو جی کہیں کوئی بڑا معاملہ تھا ایک آدھن اسٹے کروایا تو ہوٹل بھی تو اس کو دینا پڑے گا یہ تو نقصان تو نہ کرو اس کا گواہ نقصان نہ کرے گواہی ٹھیک ٹھیک دے اور گواہ کا نقصان نہ کیا جائے کیا مطلب اس کو اگر عدالت تک لے جانا پڑ رہا ہے کسی جگہ گواہی کے لیے لے جانا پڑ رہا ہے تو جو بھی ٹریولنگ کا الاؤنس ہوگا اگر باہر ہے شہر سے باہر وغیرہ یا شہر کے اندر بھی انٹر سٹی بھی ہے تو جو بھی اس کے اخراجات ہیں وہ دیے جائیں ان تفالوف اور ان نحو فصوم <بِكُم> اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گنا کی بات ہے اگر تم نے نقصان پہنچایا لکھنے والے نے گواہی دینے والے نے یہ لکھنے والے کا یا گواہی دینے والے کا نقصان کیا گیا تو یہ گناہ کی بات ہے وطخ اللہ اور اللہ سے ڈرو الم کم اللہ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اللہ شعین عدیم <عَلِيمٌ> اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے یہ ایک آیت ہوئی ابھی البقرا آیت نمبر کتنی سہر قرآن ہمیں کرا رہا ہے اور یہ البکرا کرا رہی ہے سورت اللہ اکبر کتنے سارے گوشوں کی اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ آپ کے خاندان کے دوست احباب کے واقعات آ رہے ہوں میرے سامنے بھی ہیں لکھتے ہیں نہیں بندہ مر گیا دوست دوست دوست, دوست تھے آپس میں ایک نے بیس لاکھ دے رکھے تھے اے نے بی کو بی کا ہو گیا انتقال اب اے پہنچا بی کے بچوں کے پاس بیٹا تمہارے ابا نے پیسے لیے تھے انکل چچا سر آخوں پر کچھ سبوت ہے نہیں بیٹا وہ تو سب احتماد تھا وی آر سوری اگر لکھت پڑھتی ہوتی ہوتی اولاد سعادت مند ہوتی باپ کو چھڑا تو لیتی قرض دے کر اور لکھت پڑھت ہوتی تو اس کو نقصان تو نہ ہوتا یہ تو میں نے بیس لاکھ کی بات ہے بیس کروڑ والے بھی اس مارکٹ میں آج دوارہ والے بھی ہوں گے تو لکھا کرو گواہ کر لیا کرو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے البکرا آئے 282 ایک آیت اور پڑھتے ہیں تراوی وہ کا دن فریحان اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی رکھوانی ہے کوئی شے قبضے میں دے کر گروی رکھوانا ایز اے کولیٹرل کوئی شے رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے سفر میں شاید زیادہ امکانوں کی لکھت پڑھ کا موقع نہیں ورنہ سفر میں ہو یا حضر حضر اپنے ہی علاقے میں ہونا کوئی شے گروی رکھوا کر ایز اے کولیٹرل رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے البتہ اس کے بہت سارے تفصیلی احکامات وہ تفاصیر میں دیکھے جا سکتے ہیں یعنی رہن سے متعلقہ معاملہ فعین امین باقن پھر اگر تم اس سے کوئی کسی کا اعتبار کرے فلی امانت ہو تو جس سے کو امین بنایا گیا اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت بھئی تم پر اعتبار کر کے قرض دیا گیا تو واپس بھی لوٹا دو اس کو وقت پر ولیت تو اللہ ربا اور اپنے رب اللہ سے وہ ڈرے والا تم اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ ہم تمہاف فَإِنَّهُ نہ ہو آفمن اور جو اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے اللہ ماتا عملون علیم اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے